احمیم شی سَوِيًّا نالدی يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مستقی کیا جو شخص اپنے چہرے کے بل آندھا چل رہا ہو راہ راست پر زیادہ چلنے والا ہے یا جو سیدھا ہو کر سیدھی راہ پر چل رہا ہو عصایت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے موحدین و مشرقین اور ہدایت یافتہ اور گمراہوں کے درمیان ایک مثال کے ذریعے فرق واضح کیا ہے فرمایا کہ جو آدمی گمراہی میں بھٹک رہا ہو کفر میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کی عقل ایسی ماری گئی ہو کہ اس کے نزدیک حق باطل اور باطل حق بن گیا ہو وہ راہ حق پر ہے یا وہ شخص جو راہ حق کی خبر رکھتا ہو اس پر گامزن ہو اور اپنے تمام اقوال و اعمال میں حق کی ہی اتباع کرتا ہو یقینا جواب معلوم ہے کہ اللہ کا موحد بندہ ہی حق پر ہے اور کافر و مشرک گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے